السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد اللہ بالمین واشد اللّہ وحد اللہ شریقلہ واشد المحمدَن ابدر رسول صلابۃ اللہ وسلم صحاب ومنی تدابی وسلمب سنت ہی بعد معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہد قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے مستقل کیا جاتا رہا ہے اور آج آخری درس ہوگا قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اللہ جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں انہیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ مہدی علیہ صلاۃ السلام دنیا کے اندر آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اس سے پہلے ان کے تعلق سے میں نے دو درس دیا پہلے درس میں احادیث میں آطار میں ان کے تعلق سے جو صفات اور علامات آئی ہیں ان کا میں نے ذکر کیا تھا دوسرے درس میں اس عقیدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے پوری اسلامی تاریخ میں جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان میں جو مشہور ہوئے ان میں سے کچھ لوگوں کا تذکرہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا آج کے درس میں خلاصے کے طور پر پوائنٹ کی شکل میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ مہدی علیہ الادلام کی نشانیاں کیا ہیں علامات کیا تاکہ اگر کوئی آدمی مہندی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ اس درس کو سامنے رکھیں اور اسے جھوٹا قرار دیں کیونکہ مہدی علیہ السلام ابھی تک ان کا وہ نہیں آئے ہیں اور وہ نشانیاں آج تک کبھی کسی بھی شخص کے اندر نہیں پائی گئی ہیں تو پانٹ کی شکل میں میں آپ لوگوں کے سامنے مہدی علیہ السلام کی جو علامات ہیں سچی علامات سچے مہدی کی سچی علامات سچی نشانیاں جو احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں وہ پانٹ کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے پاس ایک ہتھیار رہے علم رہے اور جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے آپ اسے قذاب قرار دیں جھوٹا قرار دیں کہ بھئی یہ ساری نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں حدیث کے اندر ان میں سے کوئی نشانی آپ کے اندر نہیں پائی جاتی پہلی نشانی اعلی بیت نبی سے ان کا تعلق ہوگا فاطمہ کے جو لڑکے تھے ہستے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے یہ پہلی نشانی دوسری نام ان کا محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا نیت کیا ہوگی اس کے بارے میں حادیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ملتا ہے البتہ یہ طے ہے کہ ان کی کنیت ابوالقاسم نہیں ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اور کننیت ایک ساتھ رکھنے سے منع فرمایا تو ان کی کنیت کیا ہوگی اس کے تعلق سے حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا نام کا ذکر آتا ہے کہ ان کا نام یا تو محمد بن عبد اللہ ہوگا یا احمد بن عبد اللہ ہوگا کنیت کیا ہوگی اللہ علیہ شواب لیکن ابو القاسم کو نیت نہیں ہوگی نمبر تین ان کی پیشانی چوڑی اور ناک پتلی نیز لمبی ہوگی یہ ان کے جسم کے تعلق سے نشانی بتائی جا رہی ہے کہ ان کی پیشانی چوڑی ہوگی ناک جو ہوگی پتلی ہوگی اور لمبی ہوگی نمبر چار وہ انتہائی نیک شالح متقی اور صاحب علم و حکمت ہوں گے انتہائی نیک ہوں گے متقی پرہزگار ہوں گے موحد ہوں گے علم اور حکمت والے ہوں گے توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور شرک سے لوگوں کو روکوں گے اور یہ صفات ان کے اندر پائی جائیں گی نمبر پانچ ان کا ظہور مکے میں ہوگا پہلی بیعت رکن ایمانی اور حجر سعود کے درمیان ہوگی ان کا ظہور کہاں ہوگا مکہ مکرمہ کے اندر ہوگا رکن اور حجر سعود کے درمیان سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے نمبر چھ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے اور نہ ہی لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کریں گے بلکہ لوگ علامات دیکھ کر کے زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے یعنی وہ نہیں کہیں گے کہ مہدی ہوں میرے ہاتھ پر آ کر کے بیت کرو نہ اس کا دعویٰ کریں گے نہ مطالبہ کریں گے ابھی تک جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ایک تو انہوں نے دعویٰ کیا نمبر دو لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ بھائی میں مہدی ہوں میرے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کیجئے وہ لوگوں کو اس کی طرف نہیں بلائیں گے لوگ خود بخود نشانیاں اور علامات دیکھ کر کے ان کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت کرنا شروع کر دیں گے نمبر ساتھ بیعت کرنے والوں میں اہل علم و فضل بھی شامل رہیں گے صرف عوام نہیں رہیں گے بلکہ علماء بھی فضلہ بھی اور جو نیک بندے اللہ ہرامین وہ سب شامل رہیں گے لوگ ان کے پاس بیعت کے لیے خود آئیں گے وہ بیعت کے لیے ملکوں کا دورہ نہیں کریں گے آپ نے اسے سے پہلے سنا کہ ہندوستان میں جونپور پور میں جس شخص نے مہندی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ پورے علاقوں کا پورے شہر کا ملک کا دورہ کرتا تھا کہ لوگ میرے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کریں اور مجھے مہدی مانے یہ چیز ان کے اندر نہیں ہوگی لوگ ان کے پاس خود آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے علماء بھی شامل رہیں گے علماء جو موحدین علماء ہیں نیک علماء ہیں اللہ سے ڈرنے والے علماء کتاب و سنت کے علماء وہ سب آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ابھی تک جن لوگوں نے دعویٰ کیا ان کے ہاتھ پر علما نے بیت نہیں کیا وہ علماء جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلم صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق سمجھتے ان لوگوں نے ان کے اوپر بیعت نہیں کیا جو برے علماء تھے دنیا دار علماء پیٹو علماء ان لوگوں نے بیعت کیا ہوگا کیے ہوں گے لیکن جو حقیقی علما ہے نبوت ہیں علم نبوت انہوں نے اس پر ان کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کیا نمبر آٹھ خواب اور منامات سے ان کی محدید ثابت نہیں ہوگی بلکہ ان اعمامات سے ان کا مہدی ہونا ثابت ہوگا جن کا ذکر حدیث میں آیا ہوا ہے وہ لوگوں کے سامنے خواب نہیں بیان کریں گے کہ میں نے خواب دیکھا نبی نے فرمایا کہ تم مہدی ہو اعلان کر دو ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکہ جو علامات حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں ان علامات سے ان کا مہدی ہونا ثابت ہوگا ابھی تک بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے یہی بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہمارے پاس نبی آئے اور کہا کہ تم مہندی ہو پھر وہ کھڑے ہوئے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا نمبر نو ان کو قتل کرنے کے لیے دمشق سے لشکر آئے گا سارا لشکر صحرا میں دھس جائے گا صرف ایک آدمی نجات پائے گا دمشق جانے شام سے دمشک میں جو حکومت ہوگی اس حکومت کی طرف سے لوگ آئیں گے لشکر آئے گا ان کو قتل کرنے کے لیے کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ ہمارے خلاف بغاوت ہو گئی ہے مکہ میں تو ان کے ان کی سرکوبی کے لیے لوگ آئیں گے سارے لشکر کو اللہ تعالیٰ دھنسا دے گا صرف ایک آدمی نجات پائے گا اور وہ جا کر کے دمشق ملک شاہ میں اعلان کرے گا کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا نمبر دو ان کے ظہور کے بعد بڑی نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے گا ان کے دور میں تجال آئے گا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سوت رہیں گے ابھی تک جن لوگوں نے دعویٰ کیا کسی اب کا جو ہے دجال ظاہر ہی نہیں ہوا عیشا علیہ نازل ہی نہیں ہوئے تو مہندی کیسے ہو سکتے ہیں ایک بڑی نشانی ہے یہ کہ ان کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور انہی کے دور میں دجال کا ظہور ہوگا یہ سب سے بڑی نشانیوں میں سے آپ سمجھ لیں اس نشانی کو یاد رکھیے جو بھی انسان اس طرح کا دعویٰ کرے کہ یہ جھوٹا مکار ہے فریبی ہے اور دجال ہے دجالوں میں سے دجال. دجال تو نہیں ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا البتہ یہ دجال ہے جو حق بات کو گڑبڑ کرے گا اور اس طریقے سے دجر اور مکر اور فریب کو دنیا کے اندر عام کرے گا نمبر 11 انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول انہی کے دور میں ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں نمبر 12 دجال بھی انہی کے زمانے میں آئے گا حضرت مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر کے دجال سے قتال کریں گے یہ نشانی ابھی تک کسی کے اندر نہیں پائی گئی جنہوں نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا عیسیٰ علام بھی نہیں نازل ہوئے اور دجال بھی ظاہر نہیں ہوا لہٰذے یہ سب جھوٹے مکار اور فریبی نمبر تیرہ ساری دنیا پر بالخصوص عرب اسلامی ممالک پر ان کی خلافت قائم ہوگی دنیا میں ان کی حکومت ہوگی خاص طور پر عرب میں تو رہے گی ہی اور پوری دنیا میں سمجھ ان کی حکومت رہے گی اور مہدی علیہ اسلام کے زمانے میں انہیں کی حکومت رہے گی نمبر چودہ ان کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا بہت عدل اور انصاف ہوگا ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی نمبر پردرہ انہی قید خلافت میں مال کتنی فراوانی ہوگی اتنی کثرت ہوگی کوئی لینے والا نہیں رہے گا اتنا مال ہو جائے گا لوگوں کے پاس خوب موسرا دار بارش ہوگی زمین سے خوب اناج اگیں گے خوب پھل اور میوے پیدا ہوں گے مال کی کثرت ہوگی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کا لینے والا نہیں رہے گا آج صورت حال ابھی نہیں ابھی بہت غربت ہے لوگوں کے پاس آپ باہر نکل جائیے کچھ پیسہ لے کر کے دیکھیے آپ کو لوگ گھیر لیں گے تو اس طریقے سے ان کے زمانے میں کوئی زکوات کا لینے والا باقی نہیں رہے گا سب کے پاس اتنا مال ہو جائے گا اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ زکات اور صدقات کا مال لے کر کے آدمی باہر جائے گا کوئی لینے والا ملے گا ہی نہیں نمبر سولہ مار کے روم مہدی علیہ اسلام ہی کی قیادت میں سر کیا جائے گا روم کا جو واپس لینے روم کے فتح کرنے کی جنگ ہوگی مارکا ہوگا انہی کی قیادت میں ہوگا اور روم جو عیسائیوں کا اور نسرانیوں کا گڑھ ہے قلعہ ہے وہ انہی کی قیادت میں اسے فتح کیا جائے گا نمبر سترہ سترہ سال تک ان کی خلافت قائم رہے گی جیسا قیدیوں کے اندر کہا گیا ان کی وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ ہوں کے سمجھ لیجئے اور عیصا علیہ السلام ان کے بعد زندہ رہیں گے ہست مدر اسلام کے وفات کے بعد اور تو یہ جو ہے سترہ نشانیاں میں نے احادیث جو صحیح احادیث ہیں صحیح آثار ہیں ان کی روشنی میں, میں میں نے ایک ساتھ اکٹھا کیا کہ سترہ نشانیاں ہیں مہدی الاسلام کے تعلق سے یہ نشانیاں جن کے اندر پائی جائیں گی وہ مہدی سچا مہدی ہوگا اور جن کے اندر یہ نشانیاں نہ پائی جائیں وہ جھوٹا ممتال اور مکار اور فریبی مہدی ہوگا تو یہ درس یاد رکھیں ان نشانیوں کو یاد رکھیں تاکہ کوئی آپ کے عقیدے سے کھلواڑ نہ کر سکے کوئی آپ کو بےوقوب نہ بنا سکے اور بے خوب نہیں بلکہ آپ کے عقیدے کو برباد نہ کر سکے اس لیے نشانیوں کو یاد رکھیے یہ نشانیاں یاد رہیں گی آپ پہچان جائیں گے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا وہ سچا میں نہیں بلکہ وہ جھوٹا مہدی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہر بلامین ہمیں حق بات جاننے اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق خداف فرمائے آج کے درس میں چھوٹی نشانیوں کا ذکر ختم ہو گیا ہے اور آنے والے درس سے اللہ بڑی نشانیوں کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے اور سب سے پہلی نشانی جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے وہ ہے دجال کا آنا دجال کا نکلنا خروج الدت اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کی فطروں سے محفوظ رکھے کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فطرہ ہوگا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کی فطرے سے ڈرایا یہ ساری باتیں اور بھی باتیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے توحید پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے کتاب اللہ اور سنت رسول کو صلب صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے خاص طور سے نشانیاں اگر قیامت کی نشانیوں کو صلب صالحین کے فہم کے مطابق نہیں سمجھیں گے انسان گمراہ ہو جائے گا صحیح راستے سے بٹک جائے گا پورے دین کو انہیں کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے لیکن نشانیوں کو بطور خاص کیونکہ جو, جو جھوٹے لوگ ہیں مکار لوگ ہیں لبدات ہیں اور اس طریقے سے خوات اور وافظ ہیں اور برے عقیدے کے حامر لوگ ہیں انہوں نے قیامت کی نشانیوں کی منمانی تعویر اور تشریح کی ہے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے فہم کے مطابق جیسے دین کی انہوں نے اپنے عقیدے اور فہم کے مطابق تفسیر اور تعبیر بیان کی ایسے ہی قیامت کی نشانیوں کو بھی انہوں نے اپنے فہم کے مطابق ان نشانیوں کی ان لوگوں نے غلط تعویل کی اور غلط معنی بیان کیا اس لیے ضروری ہے کہ ہم پورے دین کو صلیب سارین کے فین کے مطابق سمجھنا سمجھیں تبھی ہم بدعت اور خرافات سے محفوظ رہیں گے ان سے محفوظ رہیں گے ورنہ انسان ان کا شکار ہو جائے گا صحیح راستے سے پھٹک جائے گا اللہ حبرامن ہم سب کو صلیب سالین کے فین کے مطابق پورے دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق دامین وہ صلی اللہ حبیر محمد والا علیہ وسلم جداک اللہ خیر و السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ